یا ایوہلذین آمنو تقی اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو حق تقاته ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے صحابہ کرام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تیری آنکھ بھی ڈرے تیرا کان بھی ڈرے تیرا پیٹ بھی ڈرے تیرا ذہن و دماغ بھی ڈرے اور کسی ارض سے تو گناہ نہ کر اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اولا تمو تم نہ اللہ اور تم ہر کس نہ مرنا مگر جب بھی مرو تو اس حال میں مرنا کہ تم اسلام کی حالت میں ہو اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے موت کب آئے گی اچانک سے تو ہر وقت وہ اسلام پر مضبوط رہے واہ تو منہ میں حبل اللہ اور اللہ کی رسی قرآن و حدیث کو شریعت کو مضبوطی سے تھام لو ولا تفر اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ کہ جب شریعت کو چھوڑو گے تو ٹکڑے, ٹکڑے ہو جاؤ گے قوتیں ختم ہو جائیں گی وز قرو نعمت اللہ علیہ کن اور جو نعمت اللہ کی تم پر ہے اسے یاد کرو اس کن تم ان جب تم آپس میں دشمن تھے اوس خزرج مدینے کے رہنے والے ایک سو بیس سال تک جنگ لڑتے رہے اللہ فی نہ کلو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی فسباہ تم بنیا پھر تم اللہ کی نعمت کے سدقے میں بھائی بھائی بن گئے تو محبت الفت دینے والا کون ہے اللہ تعالی اوس اور خزرت کو محبت ملی شریعت کی پابندی کے صدقے میں ہم بھی اگر شریعت کے پابند ہو جائیں تو ہمارا گھرانہ بھی محبت اور الفت سے بھرا ہوا گھرانہ بن جائے کن تم اعلی شفا شف رتم منار مِن اور تم جہنم کے آخری کنارے تک پہنچ گئے تھے گرنے والے تھے انا کم منہا بس اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا کیونکہ تم کفر شک میں مبتلا تھے اسلام کی دعوت حضور نے دی تم ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تم جہنم سے بچ گئے کدا علی گا اسی طرح کی اللہ لکم آیاتی ہی اللہ تعالی تمہیں اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لعلکم لقم تہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اب صرف تنہ اپنی اصلاح کرنا کافی نہیں ول تکم مین کم تم تمہیں گرو ہونا چاہیے ید او نہ جو بھلائی کی طرف بلائے مرون بل معروف اور وہ نیکی کا حکم دے وہ ہُونا انل من کر اور برائی سے روکے وہ الافل اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں نیکی کی دعوت عام کرنا قرآن و حدیث کا پیغام عام کرنا یہ بہترین ذریعہ ہے گناہوں سے لوگوں کو دور کرنے کا ولاقور کلین تفر رکھو اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو الگ الگ ہٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے پران و حدیث سے دور ہو گئے یعنی اس زمانے میں تو تو تھی انجیل تھی تو وہ اللہ کا کلام تھا وہ اللہ کے کلام سے ہٹ گئے تم ایسے نہ ہونا کہ قرآن و حدیث سے ہٹ جاؤ وقلف ما جا ملبینا اور انہوں نے روشن نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف کیا وہ الا اکل آداب یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اب قیامت کی منظر کشی ہے اللہ اکبر سوچیں کہ چہروں سے جب پتہ چل جائے گا یہ جنتی ہے جہنمی ہے تو کیا عالم ہوگا یو مت تب ید وجوہ تس اس قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ کالے پڑے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں کل بروز قیامت چہرے پر چمک و نور عطا فرمائے اور کالے پن سے اسیاہی سے محفوظ فرمائے لدی الَّذِينَ ودت وجوہ ہوں بہرحال جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفر تم باد ایمان کو کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا فضوق الزاب پر تم عذاب کو چکھو بما کن تم اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان برباد ہو جائیں گے یا وہ پیدائش ہی کافر ہوں گے کفر پر ان کا خاتمہ ہوگا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے امن لدی نب یت وجوہ اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے چمک رہے ہوں گے ففیح رحمت اللہ،, اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ہمیں بھی انہیں لوگوں میں شامل فرما دے دل کا آیا تو یہ اللہ کی آیتے ہیں نت ہم پڑھتے ہیں ان آیتوں کو علی کا آپ پر بالحق حق کے ساتھ محم اللہ يريد ظلم اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا فی لاہواد جو کچھ آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے وہ عل امور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں انسان کتنے ہاتھ پاؤں مار لے اللہ تعالی اگر اس پر غزب فرمانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے غزب سے نہیں بچا سکتی ہاں اللہ کی عبادت کرے تقوا پرہیزگاری اختیار کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے گا